اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث با انوان توہید باری تعالی نوان درس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد علیہ وصحبہ وضریعتی اجمعین اما بعد مسند احمد اور حاکم نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے بتایا کہ اللہ جل نے فرمایا الحصنت وب عشری عمس نیکی ایک دس کے برابر ہے او عزیز یا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں و سید واحد اور برائی کے بدلے میں ایک گناہی ملتا ہے او اخفر یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں ولاقیتا بے قرآب العرد قطایہ معلم تشرق بی اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے زمین کی مقدار کے بقدر گناہ کیے ہوں زمین کے مقدار کے قریب گناہ کیے ہوں اللہ تشرق بی لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو لقی تو کب ہا تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت سے نواز دوں گا تو یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے اور اس کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے اہل ایمان بندوں پہ رحمت کا بیان ہے کہ ایک نیکی کے بدلے کم از کم دس نیکیاں ملتی ہیں ان دس گناہ اس پہ ثواب ملتا ہے اور اللہ کسی انسان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اور اس کے دل کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے عبادت میں جو اس نے مشقت اٹھائی اس کو دیکھتے ہوئے اور اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتے ہیں دس گناہ سے بھی زیادہ ثواب دیتے ہیں ایک یکنیکی کے اوپر اس کے برعکس گناہ کے حوالے سے اللہ رسمان تعالیٰ نے جو قانون طے کیا ہے وہ یہ کہ ایک گناہ کے بدلے جو ہے وہ یا ایک غلطی کے بدلے ایک ہی گناہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے اور وہ بھی کئی ذراے اللہ نے او اکفرو ہوا جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اور میں چاہوں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں تو اللہ نے اس کے بھی کئی ذرائع اس کی معافی کے کھولے دیگر نیکیوں کو گناہوں کا کفارہ بنایا توبہ کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا تو شہادت کو گناہوں کے بخشے جانے کا ذریعہ بنایا خصوصا حقوق اللہ کے بخشے جانے کا ذریعہ بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور بھی قانون رکھتے اور کسی اور طرح بھی ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے تو ہم اس کے بندے ہیں ہمارے پاس کوئی اور رانہ ہوتی لیکن اللہ نے نیکیوں میں یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں فرماتے ہیں ما افعل اللہ ہُبی اضابی کم ان شکر تم و تم اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان لانے والے بنو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اللہ کو کیا ملتا ہے یا کیا فائدہ ہے اللہ کا اس چیز میں کہ اللہ مستغنی ہیں اللہ سمجھ ذات ہیں اللہ کو کیا فائدہ ہے اس چیز سے کہ کسی انسان کو عذاب دیا جائے تو اس لیے نیکیوں کو بڑھانے گناہوں کو معاف کرنے کے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈھتے ہیں اور اپنے بندوں کو رحمت فرماتے ہیں اور یقیناً ایک مومن جب ایسی حدیثوں پر غور کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے کی ہمت ملتی ہے اپنی خطاؤں اور کمزوریوں کے باوجود اپنے گناہوں کے باوجود اس کو یہ جذبہ ملتا ہے کہ وہ نیکیاں کرے اور وہ گناہوں سے توبہ کرے اس سے رجوع کرے اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے حدیث کا آخری حصہ کہتا ہے کہ ولو تنی بی قرآب العرد خطایہ اگر تو سے سال میں ملے کہ زمین بھر کر تو نے گناہ کیا ہو مع علم تو شرک بھی لیکن تو نے مجھ سے شرک نہ کیا ہو یہ ایک شرط ہے جو اس میں لگائی گئی کہ تو نے شرک نہ کیا ہو لقیر تو کبھی قرآبی ہا مغفرہ تو میں تجھے زمین بھر کے مغفرت سے نواز دوں گا یہاں بھی جس بات کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی تحریض نہیں دلا رہے اس پر نہیں ابھار رہے کہ ہم گناہ کرنے میں اللہ سے بے خوف ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا راستہ دکھلایا ہے جو مقصود ہے حدیث کا وہ یہ بیان کرنا ہے کہ شرک سے بچنے کی کیا اہمیت ہے اور یہ کہ انسان جب شرک میں مبتلا ہو تو پھر وہ زمین بھر کے نیکیاں بھی لے کے آئے تو اس کا وہ نیکیاں شماری نہیں ہوتی اللہ کے ہاں اور زمین بھر کے بھی اس نے گناہ کیے ہوئے ہوں لیکن شرک سے ساری زندگی اپنے دامن کو پاک رکھا ہو اس کی مغفرت کے امکانات موجود ہیں چاہے جس طرح کے پہلے ذکر ہوا کہ وہ توبہ دنیا میں کر کے گیا اس لیے اس کے گناہ معاف ہو گئے یا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی گناہوں کی سزا کے طور پہ اور پھر بالاخر وہاں سے سزا کاٹ کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے لیکن بالاخر اس کو مغفرت ملے گی اور جنت میں داخلہ ملے گا جب تک کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے پہلے بھائیوں جب ہم شرک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ صرف کوئی ماضی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ایسی حدیثوں کو اور ایسی آیات کو اس طرح نہیں سننا یا پڑھنا چاہیے کہ یہ صرف مکہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے یا قریش میں جو بت پڑے ہوئے تھے اس کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت بھی دنیا میں انسانوں کی آبادی کی غالب اکثریت اللہ سے شرکی مرتکب ہوتی ہے غالب اکثریت تو آپ مسلمانوں سے باہر دیکھ لیں تو حال وہی ہے جو اللہ صعیٰ نے بتایا کہ اکثر الحم اللہ اللہ وحم شرک ہوں کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے اکثریت کا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں بھی تو ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کا انکار کرتے ہیں اور یا اللہ کو مانتے ہوئے بھی, بھی ساتھ والوں کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں تو آپ پورے یورپ کو جو اپنے آپ کو مہذب متمدن کہتا ہے اور جو اپنے صاحب علم ہونے پر ناز کرتا ہے اور حقیقت میں جاہلیت کی قدیم و جدید ساری صورتوں میں ڈوبا ہوا ہے یورپ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو عیسائیت یا سرمایہ داری یہ دو ہی عقیدے ہیں جو اس وقت سیکولرزم کہہ لیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں تو عیسائیت کا عقیدہ ہے وہ اس کی بنیاد اس کی جڑی شرک کے اوپر کھڑی ہے اور قرآن کی کتنی آیتیں ان کے شرک کا بتلان کرتی ہیں اور اس کا گھٹیا ہونا اور اس کا باطل ہونا واضح کرتی ہیں تو آج بھی آپ کو یورپ کے کسی بھی چرچ میں چلے جائیں کسی بھی کلیسہ میں چلے جائیں تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نوزب اللہ صلیب زدہ مجسمہ اور حضرت مریم کے مجسمے اور ملائکہ کے مجسمے یہ سارے موجود ہوتے ہیں اس کے سامنے وہ گھٹنے ٹکا کے اور سر جھکا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ براہ راست اللہ ان کو قرار دے رہے ہوتے ہیں اور ایک وقت میں تین الہوں کو ایک اور ایک کو تین قرار دے رہے ہوتے ہیں تو یہ شرکی عقیدہ ہے جس پہ اتنی بڑی آبادی ہے انسانیت کی یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں میں چلی جاتی ہے کہ جو اس وقت مبتلا ہے یورپ کے اندر جو جو لوگ اس سے ہٹ کے دین سے دور چلے گئے ہیں اور وہ الہاد کے رستے پہ نکل گئے ہیں وہ سیکولرازم کے عقیدے کو انہوں نے قبول کر لیا ہے تو وہ عقیدہ بھی اپنی نہاد میں اپنی اصل میں صرف اللہ سے انکار پہ کھڑا ہوا نہیں بلکہ شرک پہ کھڑا ہے اور شرک کی ایک ایسی بدترین قسم ہے جس کی شاید انسانی تاریخ میں مثال یونان کے علاوہ آپ کو بہت کم کہیں ملے گی کہ جہاں خود انسان کو اللہ کا مدد مقابل قرار دے دیا گیا ہو اور انسانوں کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ اللہ کی حاکمیت میں شریک ہوں اللہ کی الوحیت میں شریک ہوں خود اپنے لیے اور باقی انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے وضع کریں وہ پارلیمنٹ ہو جو ان انسانوں کی اجتماعی خواہش اور ارادے کی مظہر ہو اور وہ ارادہ جو ہے وہ نہ صرف اس میں بیٹھے لوگوں کے لیے واجب العمل ہو بلکہ اس پوری نیچے بھی ان کی جتنی انسانیت ہے اس سب کے اوپر بھی واجب العمل ہو اور پھر وہ اسی ارادے کو قوت و رسلے کے زور سے جمہوریت کا تحفہ دینے کے لیے عراق بھی پہنچے جمہوریت مسلط کرنے کے لیے افغانستان بھی پہنچے یہ کیا ہے یہ انسان کی قائم کرنے کا ہے اور انسان کو نعوذ باللہ اللہ کے مد مقابل کھڑا کرنے کا ہے تو یہ بھی شرک کی صورت ہے ایسی گندی اور ایسی غلی صورت ہے کہ جس میں الحاد بھی موجود ہے جس میں شرک بھی موجود ہے اس کی مثال ہی بہت کم ملتی ہے کہ وہی کا بھی انکار ہو اللہ کا بھی انکار ہو کسی خالق و مالک کا اور رازق کا بھی انکار ہو کسی ہادی اور حاکم کا بھی حاکم و مقتدر اعلیٰ کا بھی انکار ہو اور یہ ساری صفات جو ہیں وہ خود انسان کی طرف پھیر دی جائے انسان کو یہ سارے مقامات عطا کر دیے جائیں اسی طرح یہودیوں کا قیدہ دیکھ لیں کہ نہ صرف شرک پر مبنی بلکہ انبیاء سے گستاخیوں پہ مبنی اللہ کی شان میں گستاخیوں پر مبنی عقیدہ ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں خود آپ کے پڑوس میں ہندوستان کے اندر شرک کی کون سی قسم ایسی جنی پائی جاتی ہے یعنی سورج اور چاند سے لے کے بندر اور چوہے اور گائے تک کو پوجنے والے سب ہندوستان کے اندر موجود ہیں اور کتنی بڑی آبادی ہے <laughs> یعنی کروڑوں کی آبادی ہے دنیا کے سب سے بڑی آبادی والے ممالک میں اور اتنا شرک وہاں پہ موجود ہے اسی طرح بدھ مت کے جتنے علاقے ہیں یہ سری لنکا میں موجود ہے تھائی لینڈ میں موجود ہے برما میں موجود ہے تبت میں موجود ہے ان سب کے عقیدے خالص شرکیات پر مبنی عقیدے ہیں تو اسی طرح آپ شرکن وغیراً افریقہ میں چلے جائیں افریقہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں آج بھی آپ کو سورج کے پجاری بھی ملتے ہیں چاند کے پجاری بھی ملتے ہیں قدرتی مختلف مظاہر کے پجاری ملتے ہیں مقدس روحوں کے پجاری ملتے ہیں عجیب عجیب چ... ہر طرح کی چیزوں کے پوجنے والے آپ کو وہاں پر مل جاتے ہیں آج بھی اس کے جنگلات میں اور اس کی قدیم آبادیوں میں امریکہ چلے جائیں وہاں جدید امریکہ ہے ہی سو ہے جہاں پہ یا یا یہودیت اور یا یہ سرمایہ داری پائی جاتی ہے لیکن جو اس کی قدیم آبادیاں ہیں جو اس کی ریڈ انڈین آبادیاں آج تک موجود ہیں میکسیکو کی طرف چلے جائیں جو ان کی آبادیاں آج تک جو ہے وہ جن متس پر قائم ہے یا جن خرافاتی عقیدوں کے اوپر کھڑی ہے تو انسان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی وہ ساری آیتیں قرآن کی جو شرک کا ابتال کرتی ہیں اور وہ ساری احادیث جو شرک کی برائی بیان کرتی ہیں اس کا باطل ہونا اس کی خطرناک کی وہ کتنی اہم ہے اور آج بھی لا الہ الا اللہ کی طرف قوت سے دعوت دینے کی اور انسانیت کو اس کی نجات کی طرف بلانے کی کتنی شدید ضرورت موجود ہے تو یہ وہ کام ہے کہ جس کی آج بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نسل میں اہل اسلام علماء مجاہدین دا دین کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ مسلمانوں کی آبادی کے اپنے اندر دیکھ لیں تو ابھی کسی بھائی نے کچھ بارہ ربیع اول کے ٹی وی پہ چلنے والے مناظر بھیجے وہ دیکھ کے یعنی انسان کے لیے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بظاہر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ کون سا کام ایسا ہے جو بابا نبی الاول کے دن نہیں کرتے جس میں سے ایک ایک چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بستر مرد پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وفات سے پہلے جو آخری وصیتیں کی تو اس میں شامل تھا کہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا اور بحثیت مجموعی آپ نے قبروں کے اوپر اکٹھے ہونے قبروں کو عبادت گاہ بنانے قبروں کے اوپر اجتماعات کرنے سے منع فرمایا انہی منظروں میں یہ شامل ہے کہ داتا دربار کے اوپر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایک مجموعہ اکٹھا ہے اور پہلے وہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف وہاں آنے والوں کے علم میں آتا تھا ابھی جو ہے وہ جیو ٹی وی سے لے کے اور ایئر آر وائے سے لے کے وہ سارے بہترین کوالٹی کے کیمرے ہو سکتے تھے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے مختلف مناظر سے کیمرے آ رہے ہیں جا رہے ہیں فلم بندی اور رقص بندیاں کی جا رہی ہیں وہاں پر شرکی کی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کرتے کرتے ان کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیا جاتا ہے ان کی محفلیں سجیوی ہیں عورتیں بھی بیٹھی ہیں مرد بھی بیٹھے ہیں عجیب یعنی ایک حال ہے انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ سمت کجز ہیں یا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے, ہیں اتنا ہو چکے ہیں ویسے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ٹی وی کے جو ویسے دین کی ایک ایک ایک حکم کو پامال کرتا ہے یہ دو موقع ہوتے ہیں ایسے کہ جس کے اوپر اس کو دین یاد آتا ہے ایک نو دس محرم کو اور ایک بارہ نبی الاول کو اور ان دو موقعوں پہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے دین کے لیے تو وہ کیا چیز ہے جس کے لیے وہ وقف کر رہا ہے وہ دین کے لیے نہیں وہ دین کو ڈھانے کے لیے وقف کر رہا ہے وہ دین کی بنیادیں جڑ سے ہلانے کے لیے وقف کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ ویسے عام رات میں تو اللہ کی طرف رجوع کریں نا اور جب کبھی رجوع کریں تو ایسے انداز میں کریں کہ جو رہا صحابی دین ہے وہ بھی باطل ہو جائے یعنی اس حدیث کے بالکل برعکس حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم زمین بھر کے گناہ کر کے آؤ لیکن شرک سے بچے رہو تو اللہ کی مفرت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے ان کی کوشش کیا ہے کہ لوگ ویسے بھی ساری زندگی کے اندر ڈوبے رہے ہیں اور جو بچا ہوا ہے تو وہ بھی, بھی بدعلی ہے ویسے بھی معاشرے کے اندر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں اور اگر کسی چیز کو وہ دین سمجھ کے کرتا تھا اس پہ آنسو بتا تھا اس کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا اپنی کل متا تو وہ بارہ ربی الا کے دن کچھ بدا تو کچھ شرکیات کے مجموعہ ہے نے کیا نو مر دس محرم کے اندر کچھ و ہیں اس کا اس نے ارتکاب کیا تو انسان دیکھان ہوتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے یہ کیا چیزیں ہیں جو سکھائے مشل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو مجوسیوں کا طریقہ قرار دیا کہ وہ مشلیں لے کر اور روشنیاں لے کر موم بتیاں لے کر چلا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یاد میں اس سے زیادہ سر بندہ کیا آپ کے احکامات کی نا فرمانی ہوں کہ آپ ہی کی یاد میں مشل بردار جلوس نکل رہے ہیں راتوں کو وہاں پہ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اعضاء الطفص عل اللہ سوال کرو تو بس اللہ سے سوال کرو اور وہاں ڈھمال بھی ڈالے جا رہے ہیں اور ان قبروں کے اوپر جا جا کے سوال بھی کیے جا رہے ہیں غیر اللہ سے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ فرمایا وزیر تفس بلا مدد مانگو تو بس اللہ سے مانگو اور نعتیں جتنی وہاں پڑھی جا رہی ہیں وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر موجود مشکل کشاء حاجت روا مانتے ہوئے ان سے دعائیں وہاں پہ مانگی جا رہی ہیں اور ان سے مدد اور رشتے طلب کی جا رہی ہے تو انسان کا ذہن چکرا جاتا ہے کہ یہ تو اصل دین ہے یعنی اس کے بغیر تو کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا ہے تو یہ ادارے باقاعدہ ایک محنت کر کے اس پورے معاشرے میں جو را سا دین ہے اس کے اندر بھی یہ بدعت شرکیات کو گھسانا چاہتا ہے تو انسان دکھ ہوتا ہے افسوس ہی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا حصہ اور وہ اس ساری گندگی کے اندر ڈوبا ہوا اور وہ اس ساری خرافات کے اندر ڈوبا ہوا اور ایسی چیزوں کو دین کے نام پر رواج دے رہا ہے جس کا دین سے دور پار کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان سوچے کہ یہ جتنی محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہجڑے ناچ رہے ہوتے ہیں جہاں پر عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ بھرپور موسیقی وہ موسیقی جس کے آلات توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے اوپر عامر لیاقت کی سرپرستی میں جو ہے وہ باقاعدہ نعتیں اس بھرپور موسیقی کے اوپر پڑی جا رہی ہوتی ہیں یہ کس کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے اس کے برعکس یہی جو رسمیاں جو یہ بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یب من اسلامی اللہ اسم و اسلام کا نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا ولا یب کا من القرآنِ اللہ رسم و قرآن کے صرف جو خط ہے اس کے علاوہ جو تحریر ہے اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا یعنی اس کے عمل مٹ جائے گا مساجد الحم عامر خراب من الخدا ان کی مسجدیں ویسے آباد ہوں گی یعنی بندے ہوں گے اس کے اندر لیکن ہدایت سے خالی تو یہ حال نظر آتا ہے کہ ایک ایسے رسمیات کا مجموعہ بنایا اسلام کے اصل احکام کو واضح سریح کھلے احکامات کو چھوڑ کے عام حالات میں سود ہمارے معاشرے میں بدکاری کے اڈے ہمارے معاشرے کے اندر شراب نوشی ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کی گندگی عقائد کی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کی گندگی معاشرے کے اندر رائجوا ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی ایک ایک حد توڑی جا رہی ہے نماز پڑھنے والے فجر کے اندر مشکل سے ایک صفح بنتی ہے بیشتر مساجد کے اندر یہ حال جس معاشرے کے اندر ہو کہ نماز رمضان کے اندر کھانے والے بے تحاشہ ملیں گے زکوۃ نہ جس کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے اپنے چچا کا لاشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اپنے جگر پاروں کی لاشیں ایک ایک جنگ کے اندر ستر ستر لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹی اور جب سارے پیچھے ہٹ گئے تو آپ اس وقت بھی تیروں کی بارش میں آگے بڑھتے رہے جیسے آپ میں بڑھے جب سارے پیچھے ہٹ گئے وہاں بھی آپ گیارہ صاحبہ سمیت عہد کے اندر ڈٹے رہے کس اس دین کی حفاظت کے لیے اس کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس دین کے احکامات ٹوٹتے ہیں کوئی نہیں ہے جو تڑپتا ہے کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ وہ اجتماعات اس وقت کہاں ہوتے ہیں معاشرے میں منقرات کو روکنے کے لیے معاشرے کے اندر موجود خلاف شرح امور کو روکنے کے لیے وہ اجتماعات کیا حرکت کرتے ہیں وہ کون سے احکامات کو زندہ کرتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور لوگ زندہ بچ کر چلے جاتے ہیں کوئی نہیں ہے جو ان کی گردن پہ ہاتھ ڈالتا ہے مغرب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے کسی نے وہ دیکھی ہے تو اس کا پہلا منظر یہ ہے کہ کونٹ ناموں سے چھوٹا و قیدی یہ بات کہتا ہے کہ نوزالے کے وہ کھڑا ہوتا ہے امریکی فوجی میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا قرآن کے اوپر نوزہ پاؤں رکھتا تھا اور پاؤں رکھنے کے بعد کہتا تھا کہ بعد جو معلومات مانگ رہا ہوں وہ, دو ورنہ اٹھاؤں گا. وہ کہتا ہے ایک ایک صفحہ وہ پھاڑتا تھا اور محبت کے دعوے یہ صرف باتیں کرنے کے لیے یہ صرف شرکیاں اور بدتی نعتیں پڑھنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے تو جس نبی نے ایک ایک حکم کو پہنچانے کے لیے حج پہ آئے ہوئے ایک ایک بندے کے خیمے میں جاتے تھے اس کے گھر گھر جا کے اس کو وہ حکم پہنچایا کرتے تھے ان احکامات کی پھر جب قتال کے ذریعہ حفاظت کرنے کا وقت آتا ہے تو ساٹھ سال کی عمر میں وہ نبی جو ہے ننگی پیٹ پہ سب سے پہلے خطرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودتے تھے تو وہ محبت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب عمل کا وقت آتا ہے صرف باتوں تک میں ایک محبت رہ جائے. تو یہ, یہ محبت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو دینے اور یہ شیتان کی اتباع کرنے کے رستے ہیں اور یہ دین کو ڈھانے کے رستے ہیں دین, عمل کے لیے آیا ہے دین دنیا میں غالب و حاکم بننے کے لیے آیا ہے میرے اور آپ کے قلوب اور زندگیوں میں اترنے کے لیے آیا ہے جس کو محبت ہو محبت والے وہ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کچھ دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کہ جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کے نبی کی محبت میں جان ہتھیری پر لے لے کر پھرتے ہیں اور جو موت کی تلاش میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور جن کو اس دین کے احکامات کے پامال ہونے نے گھروں میں نہیں بیٹھنے دیا وہ نکلتے ہیں اور نکل کے اپنی جوانیوں کو اللہ کے رستے کے لیے وقف کرتے ہیں یہ محبت ہے اس کو کہتے ہیں کہ محبت اور واقعات جن کی زندگیوں میں سنت زندہ ہوتی ہے جن کا قدم نہیں اٹھتا ہے ان کے لباس ان کے پوائنٹوں سے لے کے ان کی ان کی داڑھی تک اور ان کے کھانے پینے سے کے کے کے ان ان سونے تک ان کی ایک, ایک عمل سنت کے دائرے کے اندر ڈھلا ہوا ہوتا ہے یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ, اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں تو پیارے بھائیوں یہاں سے بات شروع ہوئی کہ شرک تو وہ چیز ہے کہ جس کے بعد معافی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہم ہمارا معاشرہ جس کو دین سمجھ کر کرنے پہ چل پڑا ہے یا اس کو چلایا جا رہا ہے جس طرف کے دیے جا رہے ہیں وہ یہ چیز ہے یعنی یہ یہ جو خرافات ٹی وی ان دنوں میں رائج کر رہا ہوتا ہے حقیقی بات یہ ہے کہ میں بعض بریلوی علماء کو جانتا ہوں کہ وہ بھی اس سے بری ہیں یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہم میں سے بھی کوئی نہیں کہتا کہ اس کی اجازت ہے اور شاید کسی کو یاد ہو کہ جب سوات میں تحریک تھوڑی سی آگے بڑھی تو پورا نوائے وقت کے اندر ایک صفحے کا کئی نمایاں بریلوی علماء کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ پورا اعلان چھپا کہ جس کے اندر کوئی دس بارہ اس قبیل کی یعنی قبروں پر سجدے کرنے کی اور غیر اللہ سے سیدھی دعا مانگنے کی قسم کی سیدھی سیدھی جو شرکیات ہیں ان پہ مشتمل کو دس بارہ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو ہم بھی غلط سمجھتے ہیں ان کو ہم بھی غیر شرعی سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں سوائے کفر کے اعلیٰ کاروں کے اور کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں پھیلاتا وہ جو اس دین کو ڈھانا چاہتے ہیں یا جن کی ذاتی کرسیاں اور جن کی ذاتی سیٹیں جو ہیں اور جن کا مفاد اس چیز سے وابستہ ان کا بزنس ہے کہ وہاں پہ گدی ان کی جو ہے وہ اچھی چلتی رہے لوگ ان کو آ کے سجدے کرتے رہیں ان کے قدموں میں پڑھتے رہیں ان کے سا اوپر جو ہے وہ اپنی بیٹیاں بھی اپنی عزتیں بھی اپنے گھر بھی اپنا اموال بھی سب کچھ لٹاتے رہیں اس کے اوپر وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے یہ بزنس چلتا رہی ایسے لوگ ہیں جو اس کو چلانا چاہتے ہیں ان کو دین سے اور ان کو اللہ کے نبی سے کیا تعلق ہے یہ دن ان سب عام میرے علاقہ جیسا ڈرامہ جس کے وہ کلپ موجود ہیں جہاں پہ وہ اتنی غلیز گفتگو کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک عام دین کی بنیادی سمجھ رکھنے والا آدمی نہیں کر سکتا وہی جو ہے وہ بارہ ربیع الاول کو بیٹھ اس کی آنکھوں سے جی آنسو جاری ہیں اور وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا ہے اتنی تو بصیرت مومن کی نہیں سلب ہونی چاہیے کہ وہ پہچان ہی نہ سکتا ہو کہ اس میں سے فروڈیا کون سا ہے اور دھوکے باز کون سا ہے اور حقیقی بندہ کون سا ہے تو وہ لوگ جو بیچارے پہاڑوں میں اور غاروں میں اور صحراؤں کے اندر امت کے دفاع کی جنگ لڑیں اور مر مٹ کر ختم ہو جائیں اس کے بارے میں ابھی تک امت اسی پہ یکسو نہ ہو کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے اور شیخ اشامہ تھے بھی کہ نہیں تھے اور وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے کہ کس کے لیے کام کر رہے تھے جن کی دو بیٹیاں رستے میں جن کے دو بیٹے اس رستے کے اندر گئے جن کا پورا خاندان اس رستے میں قید دو بند کی صحبتیں کاٹتا رہا وہ اس کے بارے میں ابھی تک شکوک و شبہات اور اس قسم کے گھٹیا کردار کے چرب زبان قسم کے لوگوں کے پیچھے امت چل پڑے تو ظہری بات غم کا مقام ہے اور اس امت کو محبت سے پیار سے واپس دین سمجھانا ہے واپس توحید کی طرف لے کے آنا ہے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے یہ جڑی ہوئی امت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو جوڑنا نہیں کہتے ہیں اس کو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑنا ہے سنت سے جوڑنا ہے آپ صلی اللہ علیہ کا اور جذبہ کا اللہ ایمان نہیں لاتے وہ غم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پہنچا دے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے لوگ کیوں کے رستے کی طرف بڑھ جا رہے ہیں یہ غم دلوں کے اندر زندہ ہو جائے یہ تڑپ اور یہ, دلوں کے اندر زندہ ہو جائے تو یہ کام ہے کہ جو کرنے کی ضرورت ہے امت کے علماء کو بھی امت کے دائیوں کو بھی مجاہدین کو بھی مجاہدین کے قائدین کو بھی اور ایک ایک مسلمان کو ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے استطاعت میں یہ کام کرے لا الہ الا اللہ کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر اٹھے اور اس دعوت کے ساتھ جو ہے وہ جیے اس دعوت کی خاطر مرنے والا بنے اس دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والا بنے اور خود بھی اس کی حفاظت کرے کہ زندگی میں کوئی بڑے سے بڑی بھی اس سے غلطی ہو جائے وہ کبھی شرک کے قریب نہ پھٹکنے والا ہو اور وہ کبھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وہ ان حرخت و تلت کہ تجھے زندہ جلایا جائے یا تجھے قتل کیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تو اس حد تک انسان اس کے اوپر مضبوطی سے کھڑا ہو کہ شرک کی جہاں پہ بو بھی آ رہی ہے اس سے انسان دور بھاگے اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم زندگی ایمان پہ اور توحید پہ قائم رہتے ہوئے گزاریں اور اللہ سبحان تعالیٰ اپنی بے پائیں رحمت مغفرت آخرت کے دن ہمیں نصیب فرمائیں صُبح نقل بحمدك ونشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونطوب إليك صلى الله